اشهد آه. الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان گزشتہ دنوں کسی نے ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھائی کہ ایک افریقن مولوی بڑی عمر کے لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہے اور ذرا سی غلطی پر سوٹیوں سے مار مار کر ان کا برا حال کیا ہوا تھا اب جس کی ایک تو زبان نہ ہو اور پھر بڑی عمر بھی ہو جائے سترہ اٹھارہ سال یا اس سے زیادہ وہ کس طرح کاروں کی طرح صحیح ادائیگی ہر حرف کی کر سکتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ قرآن پڑھنے سے بھاگتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں سے بہت سوں کو قرآن کریم پڑھنا بھی نہیں آتا جو غیر عرب لوگ ہیں بس اگر قرآن پڑھانا ہے تو ایسے طریقے سے پڑھانا چاہیے جس سے شوق اور محبت پیدا ہو گزشتہ دنوں ایک جاپانی خاتون جو یہاں رہتی ہیں ملنے آئی انہوں نے بیت کی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بتایا کہ تین سال میں انہوں نے اللہ تعالی کے فضل سے قرآن شریف مکمل کر لیا ختم کر لیا اور وہ کچھ کچلانا بھی چاہتی تھی میں نے کہا ٹھیک ہے سنائیں تو انہوں نے آیت کرسی اس طرح ڈوب کر پڑی کہ حیرت ہوتی تھی تو اصل چیز یہی ہے کہ قرآن کریم سے ایسی محبت ہو کہ اس میں ڈوب, اس میں ڈوب کر اسے پڑھا جائے صرف دکھاوے کے لیے کاریوں کی طرح گلے سے آوازیں نکال لینا تو مقصد نہیں ہے اللہ تعالی نے ترتیل سے پڑھنے کا حکم دیا ٹھہر ٹھہر کر اور جس حد تک بہترین تلفظ ادا ہو سکتا ہے ادا کر کے پڑھا جائے اگر ہم کہیں کہ ہم اربوں کی طرح الفاظ کی ادائیگی کر سکتے ہیں تو یہ مشکل ہے بعض حروف کی صحیح ادائیگی غیر عرب کر ہی نہیں سکتے سوائے اس کے اربوں میں بھی اربوں میں پلے بڑے ہوں جو پانی قوم ہے وہ بھی بعض حروف کی ادائیگی نہیں کر سکتے بس یہ پڑھنے والی تھی خے اور حے کا فرق نہیں تھا یا خے کو بھی جس طرح ادائیگی کر رہی تھی اس میں ہے زیادہ اوپر کر سامنے آتی تھی ان جاپانی خاتون سے یہ سن کر یہی تاثر ملا ہے کہ اگر تمام جاپانی نہیں تو بہت سے ان خاتون کی طرح ایسے ہوں گے جن کے لیے بعض حروف کی ادائیگی مشکل ہوگی لیکن بہرحال اصل چیز تو خدا تعالیٰ کے کلام سے محبت ہے اسے حت الوسا صحیح رنگ میں ادا کرنا چاہیے اس کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ صرف قاری بننا اور دکھاوے کے لیے مقابلوں میں حصہ لینا اللہ تعالی اور اس کے رسول کی حضرت بلال رضی تعالیٰ انہوں سے کے اشدو کے بجائے اسحد و کہنے پر پیار کی جو نظر تھی اس کا کوئی کاری یا ارب مقابلہ نہیں کر سکتا بس جماعت میں غیر مسلموں میں سے بھی شامل ہو رہے ہیں لوگ اسلام لا رہے ہیں مسلمانوں کی اکثریت جیسا کہ میں نے کہا قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتی افریقہ میں بہت سے ایسے موقع آتے ہیں مرم بلوریم کو پیش آتے ہیں نئے سرے سے قرآن کریم نئے سرے سے کیا قرآن کریم پڑھانا پڑتا ہے اور ابتدا سے قاعدہ پڑھانا پڑتا ہے ان لوگوں کو بھی قرآن کریم پڑھانا ہے اس لیے قرآن کریم پڑھانے والے استادوں کو اس طریقے سے پڑھانا چاہیے کہ قرآن کریم پڑھنے کا شوق پیدا ہو اللہ تعالی ان خاتون کو بھی اجر دے پاکستانی خاتون جنہوں نے اس جاپانی خاتون کو نہ صرف قرآن کریم پڑھایا بلکہ لگتا تھا کہ قرآن کریم کی محبت ہی پیدا کی پس بس اصل چیز کاری کی طرح قراط نہیں اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر اس طرح الفاظ ادا نہ کر سکیں تو قرآن کریم بھی پڑھنا چھوڑ دیں قرآن کریم پڑھنا ضروری ہے اس میں بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن صرف اس بات پر کہ بعض الفاظ ہم ادا نہیں کر سکتے یا مشکل ہیں قرآن کریم کو پڑھنے سے ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے بلکہ تلاوت کی طرف روزانہ ہر کی توجہ ہونی چاہیے ہاں یہ کوشش ضرور ہونی چاہیے جیسا کہ میں نے کہا کہ اصل کے جتنا قریب ترین ہو کر آسان آسانی سے الفاظ کی ادائیگی ہو سکے کی جائے اور اس میں پھر بہتری پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جائے حض مسلم اور اینسلان ہو ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ کوشش کہ ہم کاری کی طرح ہی ہر لفظ کو ادا کریں درست نہیں کیونکہ اس کی طاقت تو تعالیٰ نے ہمیں نہیں بخشی جو غیر عرب ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میری مرحوما بھی امتاہر بیان کرتی تھیں کہ ان کے والد صاحب کو قرآن پڑھنے پڑھانے کا بہت شوق تھا انہوں نے لڑکوں کو پڑھانے کے لیے استاد رکھے ہوئے تھے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اور لڑکی کو بھی قرآن پڑھانے کے لیے اسی کے سپرد کیا ہوا تھا وہ میں بتاتی ہیں کہ وہ استاد بہت مارا کرتے تھے اور ہماری انگلیوں میں شاخیں ڈال کر چھوٹی درخت کی ٹینیاں پینسل کی طرح لے کے بعد لوگ پینسلیں بھی ڈالتے تھے استاد شاخیں انگلیوں میں ڈال کر انہیں دباتے تھے مارتے تھے پیٹتے تھے اس لیے کہ ہم صحیح طور پر تلفظ کیوں ادا نہیں کرتے ہم پنجابی لوگوں کا لہجہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہم عربوں کی طرح عربی کے الفاظ ادا نہیں کر سکتے حض مسلم نے پھر اس طرح کوئی واقعہ بیان کیا جس کا میں گزشتہ خطبہ میں ڈان کر چکا ہوں کہ وہ حضرت مسلم علیہ السلام کو ملنے آیا تو جب حضرت مسیم علیہ السلام نے دو تین دفعہ زعات کا استعمال کیا تو کہنے لگا کہ آپ کس طرح مسیم ہو سکتے ہیں آپ کو تو زعات دو بھی کہنا نہیں آتا اس عرب نے یہ بڑی لغو حرکت کی تھی ہر ملک کا اپنا لہجہ ہوتا ہے عرب خود کہتے ہیں کہ ہم ناطقین بزداد ہیں ہندوستان ہندوستانی اسے ادا نہیں کر سکتے بس مسلم اور فرماتے ہیں کہ ہندوستانی لوگ اسے یا تو دعد کر کے پڑھتے ہیں یا داد کر پڑ کے پڑھتے ہیں لیکن اس کے مخارج اور ہیں بس جب عرب خود کہتے ہیں کہ ہم ناطقین بھی داد ہیں اور کوئی صحیح طور پر اسے ادا نہیں کر سکتا تو پھر اعتراض کرنے کی بات ہی کیا ہوئی بس عرب احمدیوں کو بھی اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے عموماً اکثریت تو اس بات کو سمجھتی ہے لیکن بعض کی طبیعتوں میں کچھ فخر کی حالت بھی ہوتی ہے ایک پاکستانی عورت ایک ارب سے بیائی ہوئی ہے وہ بھی اپنی طرف سے حلق سے آواز نکال کر سمجھتی ہے کہ میں نے صحیح تلفظ ادا کر دیا حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوتا اگر اس کی ذات تک کی بات ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ بعض مجالس میں بیٹھ کر استحزا کے رنگ میں یہ بات کرتی ہے کہ بعض حروف کی ادائیگی پاکستانیوں کو نہیں آتی قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا عربی کے الفاظ صحیح الفاظ ادا نہیں کر سکتے اور عرب بیٹھ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ عربوں میں سے ہر ایک ایسا ہوگا جو مذاق اڑاتا ہو ہو سکتا ہے جن عربوں میں یہ بیائی ہوئی ہے وہ مذاق اڑاتے ہوں اسلام میں تو ہر قوم کے دل جیت کر انہیں اللہ تعالی کے کلام سے نہ صرف آشنا کروانا ہے بلکہ اسے پڑھنے کے لیے ان کے دلوں میں محبت ہی پیدا کرنے اور ہر ایک کا الگ الگ جائے ہر ایک اور ان کی محبت کی وجہ سے اسے بہترین رنگ میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے اور یقیناً ترتیل کا خیال رکھنا چاہیے اور جو اس بارے میں نئے مسلمان والوں کی مدد کر سکتے ہیں انہیں مدد بھی کرنی چاہیے جنہیں آتا ہو صحیح طرح پڑھنا تلفظ کے ساتھ لیکن مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہو سکتی इस اس بات کا جن کو اگر صحیح تلفظ آتا بھی ہے تو انہیں خیال رکھنا چاہیے مختلف قومیں ہیں مختلف لوگ ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا لہجہ ہے اور ہر حرف کی ادائیگی عربی کی ہر لفظ کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ہر ایک سے اب میں حض مسلم اور کے حوالے سے بعض بعض واقعات بیان کرتا ہوں آگے جگہ فرماتے ہیں کہ مسل مشہور ہے مسلمانوں کی حالت کے بارے میں کیا حالت ہو رہی ہے وہ بیان فرما رہے ہیں ایک مثال سے فرماتے ہیں کہ مسل مشہور ہے کہ کوئی بزدل آدمی تھا اسے وہم ہو گیا کہ وہ بہت بہادر ہے وہ گودنے والوں کے پاس گیا ٹول جو, جو کرتے ہیں پرانے زمانے میں یہ رواج تھا کہ بہادر اور پہلوان لوگ اپنے بازو پر اپنے کریکٹر اور اخلاق کے مطابق نشان کدوا لیتے تھے یہاں یورپ میں بڑا رواج ہے اس کا یہ بھی بہرحال گودنے والے کے پاس گیا گودنے والے نے پوچھا تم کیا گودوانا چاہتے ہو اس نے کہا کہ میں شیر گدوانا چاہتا ہوں جب وہ شیر گودنے لگا کہ شکل بنانے لگا جسم پہ تو اس نے سوئی چبوئی جب تو سوئی چبوانے سے درد تو ہونا ہی تھا وہ دلیر تو تھا نہیں خیال تھا کہ بہت بہادر ہوں اس نے کہا یہ کیا کرنے لگے ہو گودنے والے نے کہا کہ شیر گودنے لگا ہوں اس نے پوچھا شیر کا کون سا حصہ گودنے لگے ہو اس نے کہا دم گودنے لگا ہوں اس نے آدمی نے کہا کہ کیا شیر کی دم اگر کٹ جائے تو کیا شیر نہیں رہتا گودنے والے نے کہا شیر تو رہتا ہے کہنے لگا پھر اچھا تم چھوڑ دو دوسرا کام کرو اس نے پھر سوئی ماری تو بولنے لگا آپ کیا کرنے لگے ہو اس نے کہا کہ آپ دایاں بازو گودنے لگاؤں اس آدمی نے کہا کہ شیر کا لڑائی یا مقابلہ کرتے وقت دایا بازو کٹ جائے تو وہ کیا شیر نہیں رہتا اس نے کہا شیر تو رہتا ہے کہنے لگا پھر اسے بھی چھوڑ دو اور آگے چلو اس طرح وہ بائیں بازو گودنے لگا تو اس نے اسے بھی رہنے دیا کیا اس کے بغیر شیر نہیں رہتا پھر ٹانگ گودنی چاہیے پھر اس نے یہی کہا آخر وہ گودنے والا جو تھا وہ بیٹھ گیا اس آدمی نے کہا یہ کہ گودوانے گیا تھا سمجھتا تو بڑا بہادر ہوں یہ کام کیوں نہیں کرتے گودنے والے نے کہا اب کچھ نہیں اب کچھ رہ نہیں گیا میں کروں کیا بس مسلموں فرماتے ہیں کہ یہی آج کل اسلام کے ساتھ سلوک کیا جاتا خاص طور پر مسلمان علماء اور لیڈروں کا یہی کام ہے نعرے تو بہت لگاتے ہیں اور عمل کچھ نہیں ہے اور جس طرح بات کی دوسروں کو تلقین کرتے ہیں اس کا اسلام کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں یہ بھی چھوڑ دو یہ بھی چھوڑ دو وہ بھی چھوڑ دو اپنے لیے تو ہر ایک چیز وہ چھڑواتے چلے جاتے ہیں اس تعلق میں آپ ایک اور مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے نانا جان حز میر ناصر نواب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹی عمر میں میری طبیعت بہت چلبلی سی تھی آپ میر درد کے نواسے تھے اور دہلی کے رہنے والے تھے وہاں آم بھی ہوتے ہیں آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب والدہ والد صاحب اور بہن بھائی صبح کے وقت آموں کے موسم میں آم چوسنے لگتے تو میں جو میٹھا آم ہوتا تھا اس کو کھٹا کھٹا کہہ کر الگ رکھ لیتا تھا اور باقی آم ان کے ساتھ مل کر کھا لیتا تھا آم چوسنے کے لیے پہلے ایک دفعہ تو چکھنا پڑتا ہے چکھتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ کھٹا ہے حالانکہ وہ میٹھا ہوتا تھا جب آم ختم ہو جاتے تو میں پھر کہتا کہ میرا تو پیٹ نہیں بھرا اچھا میں آج کھٹے آم ہی کھا لیتا ہوں اور سارے آم کھا جاتا ہوں ایک دن میرے بڑے بھائی جو بعد میں میر درد کی گدی نشین ہوئے انہوں نے کہا کہ میرا بھی پیٹ نہیں بھرا میں بھی آج کھٹے آم چوس لیتا ہوں فرماتے تھے کہ میں نے انہیں بتیرا زور لگایا اگر وہ بعد میں آئے آخر انہوں نے آم چوسے اور کہا عام تو بڑے میٹھے ہیں ہم یوں ہی کہتے تھے کھٹے ہیں جس طرح وہ عام چوستے وقت میٹھے عام الگ کر لیتے تھے اور باقی دوسروں کے ساتھ مل کر چوس لیتے تھے اور بعد میں کھٹے کہہ کر وہ بھی چوس لیتے تھے بس مسلم اور مانتے ہیں کہ یہی حال آج کل کے مسلمانوں کا ہے <smoking> وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کو نافذ کیا جائے ان کا اگر یہ حال ہو تو ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اسلام کو جانتے ہی نہیں اسلام کی شریعت نافذ کرنے والے بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ دھوکہ دہی سے اپنے لیے علیحدہ چیزیں رکھتے چلے جاتے ہیں یہ تو بچپنا تھا ان کا لیکن یہاں جان بوجھ کر غلط باتیں کی جاتی ہیں مسلم اور فلم آتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو اسلام کو نہیں جانتے وہ تو پھر ہڈیاں اور بوٹی کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے ہر چیز کو اسی طرح کھا جائیں گے چاہے غلط بھی ہو بس آج کل بھی علماء اپنے لیے جو جواز پیدا کر کے اس طرح کی لوٹ مار کر رہے ہیں اور جس ہر طرف ہمیں نظر آتی ہے تو یہی اسلام کے لیے ایک بہت بڑا عالمی ہے اس زمانے میں اور ان علماء کی وجہ سے باقیوں نے بھی اسلام کے نام پر لوٹ مار مچائی ہوئی ہے انہی علماء کی وجہ سے مخلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جنہوں نے ظلم و تودی کی بازار گرم کیے ہوئے اللہ تعالی مسلمانوں کو رحم فرمائے پھر اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ کس طرح ہمیں اپنی حالتوں کو درست کرتے ہوئے اپنے ایمان میں اضافہ کرنا چاہیے اور خود تعالی سے تعلق پیدا کرنا چاہیے بس مسلموں نے فرمایا کہ اگر جماعت کو مزید کرتے ہوئے ایک جگہ کہ اگر آپ لوگ تقبہ و تہارت اپنے اندر پیدا کریں اور دعاؤں اور ذکر الہی کی عادت ڈالیں اور تہجد اور ضرورت پر التظام رکھیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ لوگوں کو بھی رویا سات کا اور کشوف میں سے حصہ دے گا اور اپنے الہام اور کلام سے مشرف کرے گا اور زندہ معضہ در حقیقت وہی ہوتا ہے جو انسان کو اپنی ذات میں ظاہر ہو بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معوضے بھی بڑے ہیں حضرت موسا علیہ السلام کے معوضے بھی بڑے ہیں حضرت علیہ السلام کے معوضے بھی بڑے ہیں مگر جہاں تک انسان کی اپنی ذات کا سوال ہوتا ہے اس کے لیے وہی معیزہ بڑا ہوتا ہے جس کا وہ اپنی ذات میں مشاہدہ کرتا ہے آج کل بھی لوگ یہی سوال کرتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا بھی ضروری ہے اگر معیزے دیکھنے ایمان میں زیادتی اور ذاتی نشان کی مثال دیتے ہوئے آپ صاحبزادہ لطیف شہید صاحب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صاحبزادہ عبد الطیف صاحب شہید کو دیکھ لو انہوں نے جب اہمیت قبول کی اور قادیان میں کچھ عرصہ ٹھہرنے کے قابل آ, کے بعد قابل واپس گئے تو وہاں کے گورنر نے انہیں بلایا اور کہا کہ توبہ کر لو انہوں نے کہا کہ میں توبہ کس طرح کروں جب میں قادیان سے چلا تھا تو اسی وقت میں نے رویا میں دیکھا تھا کہ مجھے ہتکڑیاں پڑی ہوئی ہیں بس جب خدا تعالی نے کہا تھا کہ تمہیں اس راہ میں ہتکڑیاں پہننی پڑیں گی تو اب میں ان ہتگڑیوں کو اتروانے کی کس طرح کوشش کروں یہ ہتگڑیاں میرے ہاتھوں میں پڑی رہنی چاہیے تاکہ میرے رب کی بات پوری ہو اب دیکھو انہیں یہ وسوق اور یقین اس لیے حاصل ہوا کہ انہوں نے خود ایک خواب دیکھا تھا. اسی طرح خواب کوئی کتنا ہی قلیل علم رکھتا ہو اگر وہ کوئی خواب دیکھ لے تو بزدری کی وجہ سے وہ اس کو چھپا لے تو اور بات ہے ورنہ اپنی جھوٹی خواب پر بھی اسے اس سے زیادہ یقین ہوتا ہے بس اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو اور خدا تعالی سے تعلق ہو تو پھر انسان دنیا داروں سے نہیں ڈرتا اس کی ایک اور مثال دیتے ہوئے مسلم نے فرمایا کہ حز صوفی احمد جان صاحب بدھان بھی بہت بڑے بزرگ تھے اور اپنے زمانے کے نیک لوگوں میں سے تھے کہ ایک دفعہ مہاراجا جموں نے ان کو دعوت دی کہ آپ جموں آ کر میرے لیے دعا کریں مگر آپ نے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ اگر آپ دعا کرانا چاہتے ہیں تو یہاں آ کر میرے, یہاں آئیں میرے پاس میں آپ پس میں چل کے جاؤں بس اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو تو جتنا بڑا مرضی کوئی آدمی ہو اس سے انسان نہیں مسلمہ علیہ السلام سے پہلے لوگ لوگوں کی آپ سے کس قدر عقیدت تھی اس اور پھر آپ کے دعوے کے بعد کیا حالت ہو گئی اس کا ذکر کرتے ہوئے مسلم نے بیان کیا کہ دیکھو براہین احمدیہ کی شورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں آدمی آپ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے ایک کی تو شہادت موجود ہے جو دعوے سے پہلے ہی وفات پا گئے یعنی حضرت صوفی احمد جان صاحب جن کا بھی پہلے ذکر ہوا ہے جنہوں نے راجے کو کہا تھا کہ دعا کروانی ہے تو یہاں آؤ صوفی احمد جان صاحب لذانوی نے دعوی سے قبل حضرت مسلم علیہ السلط اسلام کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے پہلے بھی ہم کئی دفعہ سن چکے ہیں آپ کا شعر ہے کہ سب مریضوں کی ہے تم ہی پہ نظر تم مسیح بنو خدا کے لیے یہ تو ایک دور بین ولی اللہ کی نظر تھی سفی احمد جان صاحب تو ایک ولی اللہ تھے ان کی ایک دور بین نظر تھی جنہوں نے دیکھ لیا کہ حضرت مسیمہ علیہ السلاۃ بھی ہی مسیحم عود ہیں چاہے جی دعویٰ ہے یا نہیں مگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن کی نگاہ اتنی دور بین نہ تھی وہ بھی سمجھتے تھے کہ اسلام کی نجات آپ سے وابستہ ہے مگر جب وہ ہتھیار آپ کو دیا گیا یعنی وہ ہتھیار جس نے اسلام کو فتح کرنا تھا جس سے دشمن پامال ہو سکتا تھا وہ آب حیات دیا گیا جس سے مسلمانوں کی زندگی مقدر تھی تو بڑے بڑے مخلص آپ سے متنفر ہو گئے اور کہنے لگے کہ جسے ہم سونا سمجھتے تھے افسوس وہ تو پیتل نکلا ایسے لاکھوں انسان یکدم بزدن ہو گئے حتہ کہ جب آپ نے بیعت کا اعلان کیا تو پہلے روز صرف چالیس اشخاص نے بیعت کی یا تو لاکھوں لوگ اخلاص رکھتے تھے اور پرانے لوگ سناتے ہیں مسلم وہ کہتے ہیں کہ پرانے لوگ سناتے ہیں کس طرح بڑے بڑے علما کہتے تھے کہ اسلام کی خدمت اسی شخص سے ہو سکتی اور خود لوگوں کو آپ کے پاس بھیجتے تھے حتیٰ کہ مولوی ثناء اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ براہیم کے شایہ ہونے پر میں مرزا صاحب کی زیارت کے لیے پیدل چل کر قادیان گیا اور مولوی محمد حسین صاحب اٹالوی جنہوں نے آخر میں اپنا سارا زور مخالفت میں صرف کر دیا انہوں نے بھی لکھا کہ تیرہ سو سال کے عرصے میں کسی نے اسلام کی اس کو خدمت نہیں کی جتنی اس شخص نے کی اہم آج کل بھی مختلف اسلامی نام نیاز اسلامک ٹی وی چینل کہنا چاہیے اسی حوالے سے بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اس وقت خدمت کی اس کو ضرورت تھی لیکن بعد میں نازب بگڑ گئے لیکن اصل میں تو یہ لوگوں کے یہ لوگ وہ ہیں جو دلوں کے اندھے ہیں اور جن کو خدا تعالیٰ نے جس کو خدا تعالیٰ نے سونا بنایا ہے اسے یہ لوگ پیتل سمجھتے ہیں خدا تعالیٰ کی فیلی شاد کی طرف دیکھنے کے بجائے وہ اپنے نفسوں کے اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں یہ لوگ اور کام ملم رکھنے والے مسلمانوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے ایک دفعہ جب یہ دار لدھیانے کا ذکر ہوا ایک شورہ پہ انیس سو اکتیس کے شعبہ میں تو حضرت مسلم عورت نے وہاں نمائندگان کو کہا کہ میرے نزدیک یہ نہایت اہم معاملہ ہے یعنی دار البیت لدھیانے کا معاملہ حز مسنگ علیہ السلام نے خصوصیت سے اس کا ذکر کیا ہے بلکہ لدھیانے کو بابل الط قرار دیا ہے جہاں تجال کے قتل کی ہے وہ جگہ جہاں دشمن کا خاتمہ ہوگا تو جال کا خاتمہ ہوگا ایسے مقام کے لیے جہاں قادیان سے بیت لینے کے لیے حضرت مسئلہ علیہ السلام تشریف لے گئے جماعت میں خاص احساس ہونا چاہیے اس جگہ کا حسخ خلیفہ اول علی تعلیٰ انہور نے جب آپ سے بیت لینے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا یہاں نہیں بیت لی جائے گی پھر قادیان میں آنے نہیں لی جائے گی پھر لدھیانے میں بیت لی وہاں کے پیر احمد جان صاحب مرحوم جو حضرت مسیم عد علیہ السلام کے دعوے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو خدا تعالی نے دعوے سے پہلے ہی آپ پر ایمان لانے کی توفیق دی تھی جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے سب خاندان کو جمع کیا اور کہا کہ حضرت مرزا صاحب مسیحیت کا دعویٰ کریں گے تم سب ایمان لے آنا چنانچہ یہ سب خاندان ایمان لے آیا پیر منظور محمد صاحب اور پیر افتخار احمد صاحب آپ کے لڑکے ہیں اور حض خلیفہ ابول تارانہ کی اہلیہ ان کی لڑکی ہیں مسلم اور فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے کہ اس مقام کا خاص طور پر نقشہ بنایا جائے اور بیت کے مقام پر ایک علیحدہ جگہ تجویز کی جائے اور نشان لگا دیا جائے اور اس موقع پر وہاں جلسہ کیا جائے چالیس آدمیوں سے حضر مسلم علیہ السلام نے اس جگہ بیت لی تھی ان سب کے نام اس جگہ لکھ دیے جائیں لدھیانہ گھر سے جماعت کے پاس ہے وہاں جماعت کس حد تک اس نے امی کیا ہے کیا ہو رہا ہے وہ مجھے اس میرے پاس نہیں ہے اس کی ریکارڈ بہرحال پتا لگ جائے گا تو اس یادگار کو یادگار بنانے کی کوشش بحرال کی جا رہی ہے پھر لدھیانہ اور پیشگوئی مسلم بہت کا ذکر فرماتے ہوئے مسلم بہت ایک جگہ فرماتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ کے سامنے جنت کے انگوروں کا ایک خوشہ لایا گیا ہے اور پھر آپ کو بتایا گیا کہ ابو جہل کے لیے ہے اس کی تعبیر یہ تھی کہ اس کے بیٹے اس کے بیٹے اکرما کو جنت ملے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا پھر آپ نے وہ واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالی نے ابو جہل کے لڑکے کو ایسا میں کیا کہ اس نے دین کے لیے شاندار قربانیاں کی ایک جنگ کے موقع پر مسلمانوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہوا عیسائی تیر انداز تاک تاک کر مسلمانوں کی آنکھوں میں تیر مارتے تھے اور صحابہ روان اللہ علیہ شہید ہوتے جاتے تھے اکرما نے کہا مجھ سے یہ نہیں دیکھا جاتا ابو جہل کے بیٹے تھے اور اپنی فوج کے افسر سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان پر حملہ کروں اور ساٹھ بہادروں کو ساتھ لے کر دشمن کے لشکر کے قلب پر حملہ کر دیا مرکز میں جا کے اور ایسا شدید حملہ کیا کہ اس کے کمانڈر کو جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا جس سے دشمن کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی یہ جان باز ایسی بہادری سے لڑے کہ جب اسلامی لشکر وہاں پہنچا تو تمام کے تمام یا تو شہید ہو چکے تھے یا سخت زخمی پڑے تھے حضرت اکرما رجاع سخت زخمی تھے ایک افسر پانی لے کر زخمیوں کے پاس آیا اور اس نے پہلے اکرمہ کو پانی دینا چاہا مگر آپ نے دیکھا کہ حضرت سہیل بن عمر پانی کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ نے اس افسر سے کہا کہ پہلے سہیل کو پانی پلاؤ پھر میں پیوں گا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا بھائی پیاس کی حالت میں پاس پڑا رہے اور میں پانی پی لوں وہ سہیل کے پاس پانی لے کر پہنچا تو اس کے پاس ہارس بن نشام زخمی پڑے تھے سہیل نے کہا کہ پہلے ہارس کو پانی پلاؤ وہ ہارس کے پاس پہنچا تو وفات ہو چکے تھے پھر وہ واپس سہیل کے پاس آیا تو وہ بھی وفات پا چکے تھے اور جب وہ اکرما کے پاس پہنچا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی تو یہ اکرما ابو جہل کے لڑکے تھے بس اگر کوئی شخص شریر ہو بے دین ہو اور جھوٹا ہو تو کون کہہ سکتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی ضرور اس جیسا ہی ہوگا مگر خدا تعالیٰ کے کلام میں ایسی شہادتیں ہوتی ہیں جو اس کی صداقت کو واضح کر دیتی ہیں اور اس جس میں شہادت نہ ہو وہ ماننے کے قابل ہی نہیں ہوتا یہ جی اصل ذکر یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ پیش گوئیاں جب ہوتی ہیں تو وہ کس طرح پوری ہوتی ہیں حالانکہ جب یہ پیشگوئی خواب دیکھی رویا دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ بڑے پریشان ہوئے تھے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ابو جہل جنت میں ہو اور میں اس کو جاری انگوروں کا خوشہ دے رہا ہوں تو اس سے مراد اصل میں یہی تھی کہ ان کے بیٹے ایمان لے آئیں گے اور اسلام کی خاطر غیر معمولی قربانی کریں گے بس مسلم عہد فرماتے ہیں کہ حضرت مسیمہ عودیہ السلاۃ والسلام کی اس پیشگوئی میں بھی یعنی مسلم عہد والی پیشگوئی میں بھی تو دوسری پیشگوئیوں کی طرح بہت سی شہادتیں موجود ہیں آپ نے ایسے وقت میں جب قادیان کے لوگ بھی آپ کو نہ جانتے تھے یہ پیشگوئی فرمائی قادیان کے کئی بوڑھے لوگوں نے سنایا ہے کہ ہم آپ کو جانتے ہی نہ تھے ہم سمجھا کرتے تھے کہ غلام مرتضیٰ صاحب کا ایک ہی لڑکا ہے جس کا نام رزا غلام کا کہ ایسا شخص جو خود کو گمنا جو خود گمنام ہو جسے اس کے گاؤں کے لوگ بھی نہ جانتے ہوں یہ پیش گوئی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد دے گا جو زندہ بھی رہے گی اور اس کے لڑکوں میں سے ایک لڑکا ایسا ہوگا جو دنیا کے کناروں تک شہرت پائے گا اور اس کے ذریعے اس کی تبلیغ بھی دنیا کے کناروں تک پہنچے گی کون ہے جو اپنے پاس سے ایسی بات کر سکوں پھر آپ نے فرمایا کہ وہ لڑکا تین کو چار کرنے والا ہوگا اس کے یہ معنی بھی تھے کہ وہ اس پیشگوئی سے چوتھے سال میں پیدا ہوگا چونچہ آپ نے پیشگوئی اٹھارہ سو چھیاسی میں کی اور حضرت مسلم اور فرماتے ہیں کہ میری پیدائش بارہ جنوری اٹھارہ سو نواسی کو ہوئی اٹھارہ سو ایٹین ایٹی نائن میں اور حضرت مزیمہ السلام نے تیئیس مارچ اٹھارہ سو نواسی کو لدھیانے میں پہلی بیت لی حضت مسیم علیہ السلام کی اس پیشگوئی کا ہماری جماعت میں بھی اور باہر بھی بہت چرچا اور عمومی یہ سوال کیا جاتا تھا کہ وہ لڑکا کون ہے حضر مسلماتے ہیں کہ پیشگوئی میں اس لڑکے کا نام محمود بھی بتایا گیا تھا اس لیے بطور تفاول کے حضرت مسیم علیہ السلام نے میرا نام محمود بھی رکھا اور چونکہ ان کا اس کا نام بشیر ثانی بھی تھا اس لیے میرا پورا نام بشیر الدین محمود احمد رکھا جہاں تک اولاد ہونے اور اس کے زندہ رہنے کا تعلق تھا یہ پیش گوئی پوری ہوئی اور ایک بیٹے کا نام محمود رکھنے کی توفیق بھی آپ کو ملی مگر دنیا انتظار کر رہی تھی کہ یہ پیشگوئی کس لڑکے کے متعلق ہے چنانچہ آج میں یہی بتانے کے لیے لدھیانے آیا ہوں آپ لدھیانے گئے تھے آپ فرماتے ہیں کہ لدھیانے کے ساتھ جماعت احمدیہ کا کئی رنگ میں تعلق ہے لدھیانے کی جو اہمیت ہے تاریخی جماعت کے ساتھ اس کا کئی پہلو ہیں فرماتے ہیں کہ حز مسیم علیہ السلۃ السلام نے پہلی بیت اسی شہر میں لی ایک تعلق آپ کے بعد حز مولوی نورالدین صاحب آپ کے پہلے خلیفہ ہوئے اور ان کی شادی لدھیانے میں ہی حز منشی احمد جان صاحب ممکنہ ہاں ہوئی تھی یہ دوسرا تعلق اور اس پیشگوئی میں جس لڑکے کا تعلق ہے وہ بھی حضرت مسلمۃلاسلام کی اس بیوی کے وطن سے پیدا ہوا جو لدھیانے میں بھی رہی ہیں مسلم آتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں کچھ عرصے عرصہ میں یہاں بھی رہا ہوں میں اس وقت اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے کوئی خاص باتیں تو اس زمانے کی یاد نہیں ہیں کیونکہ اس وقت میری عمر دو ڈھائی سال کی تھی اب دیکھیں اس عمر میں بھی بعض باتیں جو یاد ہیں مجھے یاد نہیں رہتی لیکن آپ وہ بھی وقت ویئن کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ صرف ایک واقعہ یاد ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم جس مکان میں رہتے تھے وہ سڑک کے سر پر تھا اور سیدھی سڑک تھی میں اپنے مکان سے باہر آیا تو ایک چھوٹا سا لڑکا دوسری طرف سے آ رہا تھا اس نے پا, میرے پاس آ کر ایک مری ہوئی چھپکلی مجھ پر پھینکی میں اس قدر دہشت دہ ہوا پھر روتا ہوا گھر کی طرف بھاگا اس بازار کا نقشہ مجھے یاد ہے وہ سیدھا بازار تھا وہ اب میں نہیں جانتا کہ وہ کون سا تھا ہمارا مکان ایک سرے پر تھا تو میں نے کئی ماہ اپنے بچپن کی عمر کے یہاں گزارے ہیں پس اس شہر کا کئی رنگ میں احمدیت کے, احمدیت کے ساتھ تعلق ہے اسلم فرماتے ہیں کہ اس شہر کی بڑی خصوصیت ہے جیسا کہ فرمایا لیکن فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جن باتوں کا اعلان کیا جاتا ہے ان کی مخالفت لوگ ضرور کرتے ہیں اور پیشگوئی مسلموت کا اعلان کیا گیا تھا لاہور میں لدھیانے سے پہلے جلسہ ہو گیا تھا گرداس پور میں ہو گیا تھا لیکن مخالفت نہیں ہوئی تھی تو فرماتے ہیں جب باوجود کے میرے اعلان کے بعد یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے میرے پر مخالفت نہیں تھی کسی نے مخالفت کیوں نہیں کی لیکن لدھیانے آئے یہاں آ کر جب میں کہتے ہیں میں شہر میں سے گزر رہا تھا تو لوگوں کا جلوس نعرے لگاتا ہوا گزر رہا تھا کہ نازو اللہ مرزا مر گیا مرزا مر گیا تو بہرحال ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بلانے کی وجہ سے یہ استحض کیا ہے لیکن حضرت مسلم علیہ السلام کی پیشگوئی پوری چمک کے ساتھ پوری ہوئی ہے آگے حضرت مسلم عورت نے یہ دعا بھی کی ہے کہ اللہ کرے لدھیانہ کے لوگوں کو حضرت مسلم علیہ السلط کے کو ماننے کی توفیقی تعا ہو اور آج جو مخالفت میں نعرے لگا رہے ہیں کل حق میں نعرے لگانے والے ہوں <تصفح> آپ کے ایک صحابی یعنی حضرت مسیم علیہ السلام کے ایک صحابی کے عشق اور تعلق کا ذکر کرتے ہوئے آپ بیان فرماتے ہیں کہ میاں عبداللہ صاحب سنوری رضی تعالیٰ عنہ بھی اپنے اندر ایسا ہی عشق رکھتے تھے ایک دفعہ وہ کادیان میں آئے اور حضرت مسیمہ علیہ السلام سے ملے حضرت مسیمہ علیہ السلام تو اسلام ان سے کوئی کام لے رہے تھے اس لیے جب میاں عبداللہ صاحب سنوری کی چھٹی ختم ہو گئی اور انہوں نے حضرت مسیمہ علیہ السلام سے جانے کے لیے اجازت طلب کی تو حضور نے فرمایا ابھی ٹھہر جاؤ چنانچہ انہوں نے مزید رخصت کے لیے درخواست بھیجوا دی مگر محکمہ کی طرف سے جواب آیا کہ اور چھٹی نہیں مل سکتی انہوں نے اس عمر کا حضرت مسیمہ علیہ السلط و سے ذکر کیا تو آپ نے پھر فرمایا کہ ابھی ٹھہرو چنانچہ انہوں نے لکھ دیا کہ میں ابھی نہیں آ سکتا اس پر محکمے والوں نے انہیں ڈسمس کر دیا سرکاری محکمہ تھا چار یا چھ مہینے جتنا عرصہ حضرت مسیم علیہ السلام نے انہیں رہنے کے لیے کہا تھا وہ یہاں ٹھہرے رہے پھر جب واپس آ تو محکمہ نے سوال اٹھا دیا کہ جس افسر نے انہیں ڈسمس کیا تھا اس افسر کا یہ حق ہی نہیں تھا کہ وہ انہیں ڈسمس کرتا سوچے وہ پھر اپنی جگہ پر بحال کیے گئے اور پچھلے مہینوں کی جو قادیان میں گزار گئے تھے تنخواہ بھی مل گئی تو اس, اسی طرح ایک اور مثال آپ نے دی منشی زفر احمد صاحب تھلوی کے ساتھ واقعہ پیش آیا مسلمات فرماتے ہیں کہ میں ڈلہوتی کا سفر کر رہا تھا کل رستے میں مجھے یہ میاں تاؤلہ صاحب وکیل نے سنایا یہ واقعہ الحکم میں بھی انیس سو چونتیس میں پہلے چھپ چکا ہے حضر مسلم اور فرماتے ہیں اس لیے میں منشی صاحب کے اپنے الفاظ میں اسے بیان کر دیتا ہوں کہتے ہیں کہ میں جب سر رشتہ دار ہو گیا اور پیشی میں کام کرتا تھا تو ایک دفعہ مسلیں وغیرہ بند کر کے قادیان چلا آیا تیسرے دن میں نے اجازت چاہی تو حضمس اور اصل میں فرمایا بھی ٹھہریں پھر عرض کرنا مناسب نہ سمجھا کہ آپ ہی فرمائیں گے اس پر ایک مہینہ گزر گیا ادھر مسلیں میرے گھر میں تھیں کام بند ہو گیا اور سخت خطوط آنے لگے مگر یہاں یہ حالت تھی کہ ان خطوط کے متعلق وہم بھی نہ آتا تھا. کہتے ہیں میں بھول گیا سب کچھ خطوط آتے ہیں آتے رہے حضور کی صحبت میں ایک ایسا لطف اور محویت تھی کہ نہ نوکری کے جانے کا خیال تھا اور نہ کسی باز پرسی کا اندیشہ آخر ایک نہایت تھی سخت خط وہاں سے آیا کہتے ہیں میں نے وہ خط حضرت مسلم علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا آپ نے پڑھا اور فرمایا لکھ دو ہمارا آنا نہیں ہوتا ہم نہیں ابھی آ سکتے میں نے وہی فکرہ لکھ دیا اس پر ایک مہینہ اور گزر گیا تو ایک دن فرمایا کتنے دن ہو گئے پھر مسلم نے آپ ہی گرنے لگے اور فرمایا اچھا آپ چلے جائیں میں چلا گیا اور کپور تھلا پہنچ کر لالا ہرچند داس مجسٹریٹ کے مکان پر گیا مجسٹریٹ کے وہیں عدالت میں ملازمت تھی تاکہ معلوم کروں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے نوکری میں رکھنا ہے نکال دیا ہے جرمانہ کرنا ہے کیا ہوا جو ان کے گھر گیا تو انہوں نے کہا منشی جی آپ کو مرزا صاحب نے نہیں آنے دیا ہوگا یہی بات کی مجسٹریٹ نے میں نے کہا ہاں تو مجسٹریٹ صاحب کہنے لگے کہ ان کا حکم مقدم ہے یعنی حضر وسیم علیہ السلام کا تو مسلموں کہتے ہیں کہ میاں تاول صاحب کی روایت میں اس قدر زیادہ ہے کہ منشی صاحب محروم نے فرمایا کہ جب حض علیہ السلام نے فرمایا کہ لکھ دو کہ ہم نہیں آ سکتے تو میں نے وہی الفاظ لکھ کر مجسٹریٹ کو بھجوا دیے یہ ایک گروہ تھا مسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک گروہ تھا جس نے عشق کا ایسا اعلیٰ درجے کا نمونہ دکھایا کہ ہماری آنکھیں اب پچھلی جماعتوں کے آگے نیچی نہیں ہو سکتیں ہماری جماعت کے دوستوں میں کتنی ہی کمزوریاں ہوں کتنی ہی غفلتیں ہوں لیکن اگر موسی اگر موسا موسی کے صحابی ہمارے سامنے اپنا نمونہ پیش کریں تو ہم ان کے سامنے اس گروہ کا نمونہ پیش کر سکتے ہیں اسی طرح عیسیٰ کے صحابی اگر قیامت کے دن اپنے اعلیٰ کارنامے پیش کریں تو ہم فخر کے ساتھ ان کے سامنے اپنے ان صحابہ کو پیش کر سکتے ہیں اور یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میری امت اور مہدی کی امت میں کیا فرق ہے تو در حقیقت ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے فرمایا ہے یہ وہ لوگ تھے جو ابوبکر رضی اللہ عنان ہو اور عمر رضی اللہ عن ہو اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہو اور علی رضی اللہ تعالیٰ ہو اور دوسرے صحابہ رضی اللہ الحم کی طرح ہر قسم کی قربانیاں کرنے والے تھے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر قسم کے مسائب برداشت کرنے کے لیے تیار رہتے تھے خلیفہ اول رجے تعلان ہو کو ہی دیکھ لو ان کو خدا نے چونکہ خود جماعت میں ایک ممتاز مقام بخش دیا ہے اس لیے میں نے ان کا نام نہیں لیا ورنہ ان کی قربانیوں کے واقعات بھی حیرت انگیز ہیں آپ جب قادیان میں آئے تو اس وقت بھیرے میں آپ کی پریکٹس جاری تھی متب کھلا تھا اور کام بڑے اسی وانے پر جاری تھا حضرت مسیم علیہ السلام نے جب آپ سے جب آپ نے واپس جانے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا کیا جانا ہے آپ اسی جگہ رہیں پھر حضیفہ اول اطلاع ہو خود اسباب لینے کے لیے بھی نہیں گئے اپنا سامان لینے نہیں گئے بلکہ کسی دوسرے آدمی کو بھیج کر بھیرے سے اپنا اسباب منگوایا یہی وہ قربانیاں ہیں جو جماعتوں کو خدا تعالیٰ کے حضور ممتاز کیا کرتی ہیں اور یہی وہ مقام ہے جس کے حاصل کرنے کے ہر شخص کو جدوجہد کرنی چاہیے خالی فلسفیانہ ایمان انسان کے کسی کام نہیں آ سکتا انسان کے کام آنے والا وہی ایمان ہے جس میں عشق اور محبت کی چاشنی ہو فلسفی اپنی محبت کے کتنے ہی دعوے کرے ایک دلیل بازی سے زیادہ ایک, ایک دلیل بازی سے زیادہ ان کی وقت نہیں ہوتی کیونکہ اس نے صداقت کو دل کی آنکھ سے نہیں بلکہ محض عقل کی آنکھ سے دیکھا ہوتا ہے مگر وہ جو عقل کی آنکھ سے نہیں بلکہ دل کی نگاہ سے خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی صداقت اور شاعر اللہ کو پہچان لیتا ہے اسے کوئی شخص دھوکہ نہیں دے سکتا اس لیے کہ دماغ کی طرف سے فلسفہ کا ہاتھ اٹھتا ہے اور دل کی طرف سے عشق کا ہاتھ اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی آنکھ سے زمانے کے امام کو پہچاننے اور اس پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق کے فرمائے ہمیشہ شاعر اللہ تو پہچاننے والے ہوں ہم اور کبھی شیطان ہمیں دھوکہ نہ دے سکے نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائبی بھی پڑھاؤں گا جو ایک ہمارے درویش بھائی کا ہے مکرم مولوی خوشید احمد صاحب پر بھاکر ایون مکرم چودھری نوابدین صاحب اٹھائیس جولائی دو ہزار پندرہ کو چورانوے سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی ان لاہ اور انہ راجے ہوں اب لائل پور کے فیصلہ باد کلاتا ہے آج کل اس کے گاؤں میں پیدا ہوئے پیدائشی احمدی تھے انیس سو چھتیس میں پندرہ سال کی عمر میں پہلی بار قادیان کی زیارت کے لیے آئے اور مسلم مبارک کی چھت پر حسلی ہوتے مسیثانی ریترانو ہو کی ایک مجلس سے سوال و جواب میں شامل ہوئے واپسی کا کرایہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے قادیان سے امرتسر اور وہاں سے لاہور تک قریب پچانوے کلومیٹر کا فاصلہ پیدل کیا انیس سال کی عمر میں نظام وسیعت میں شامل ہو گئے انیس سو سینتیس میں حزقلی عمومیثانی کی خدمت میں لکھا کہ تحریک جدید کی شمولیت کی میعاد دسمبر انیس سو چھتیس میں ختم ہو چکی ہے میں اس وقت طالب علم تھا اب مجھے کچھ آمد ہے مجھے بھی استثنائی طور پر تحریک جدید میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے اس پر حزق حسانی نے آپ کو اور ان تمام بے روزگار طلباء کو جو برسرا روزگار ہو گئے تھے اجازت مرمت کروائی پھر مولوی خوشیدہ مسفر بھا نے سندھ میں بھی جماعتی زمینوں پر کام کیا انیس سو سینتالیس کے شروع میں زندگی وقت کر کے قادیان پہنچ گئے اسی سال ہندوستان تقسیم ہوا جس کے نتیجے میں درویشی کی ساتھ نصیب ہوئی دور درویشی کو انتہائی صبر اور شکر اور وفاق کے ساتھ نبھایا دیہاتی مولک کے طور پر بھارت کے صوبہ یو پی میں دعوت و تبلیغ کا کام بہت اچھے رنگ میں کیا میدان تبلیغ سے واپس کا دھیان آنے کے بعد تعلیم اسلام ہائی اسکول اور مدرسہ احمدیہ کاتیان میں بطور استاد کرنے کی توفیق پائی ندارت دعوت و تبلیغ کے تحت تین سال تک ہندی کی تعلیم حاصل کی اور رتن بھوشن اور پربھا ہندی کی دیم ڈگریاں حاصل کی وید بائبل گیتا گرو گرنتھ صاحب کا اچھا مطالعہ رکھتے تھے ہندوازم سکھ ازم اور عیسائیت پر تحقیقی مضامین لکھتے رہے اور قرآن کریم کا ہندی ترجمہ کرنے کی بھی اسادت حاصل ہوئی ہفت روزہ اخبار پدر کا دھیان میں آپ کے مضامین اس وقت سے تباہ ہونے شروع ہوئے جب انیس سو باون میں تقسیم ملک کے بعد اخبار دوبارہ جاری ہوا اور یہ سلسلہ دو تیرہ تک جاری رہا گویا یہ سلسلہ مضامین ساٹھ سال پر محیط ہے اس کے علاوہ سلسلے کے دیگر رسائل جن میں مشکات راہ ایمان شامل ہیں ان میں بھی وقتاً فوقتاً آپ کے مضامین شائع ہوتے رہے دیگر ملکی اخبارات میں بھی آپ کے مضامین شائع ہوتے رہے جن میں روزنامہ ہند سماچار ملاب اور کشمیر کے اخبارات شامل ہیں مرہوم کا ایک کتابچہ حکومت وقت اور احمدی مسلمان 1963 میں وزارت دعوت و تبلیغ کے تحت شائع ہوا اور بہت مقبول ہوا آپ کے مضامین اور نظموں پر بڑا الپائگی ہوتی تھی اس کی مشی رابع نے بھی ان کی بڑی تعریف کی اور واقعی پڑھنے میں پتہ لگتا تھا کہ دل سے لگ رہی ہے علمی مضامین ہوتے تھے آپ بہت خوددار انسان تھے کبھی کسی کا محتاج بننا پسند نہیں کیا اپنا کام خود کرتے رہے علمی کاموں کے ساتھ ساتھ بچوں کو ساتھ لے کر ذمہ داری اور مویشیوں کے پالنے کا کام بھی جاری رکھا اور صاحب جداد ہو کر بچوں کی کے لیے ذاتی رہائش کا انتظام کر کے جماعتی مکان انجمن کو واپس کر دیا یہ بہت بڑا نمونہ ان کا سخت بیماری کے ایام میں بھی باقاعدگی سے ادا کرتے رہے مسجد میں موصوف کو سچی خوابیں آتی تھیں جو آپ کو الفاق کو لکھ بھیجتے رہے وفات سے ایک ماں قبل اپنے چھوٹے بیٹے ابراہیم کو اپنی وفات کا بتا دیا تھا اور پھر ایک ہفتہ قبل یاد دہانی بھی کروائی ہے آپ کی دو شادیاں ہوئیں پہلی شادی محترمہ عالم بی بی صاحبہ انیس سو چوالیس میں ہوئی جس سے آپ کا ایک بیٹا منیر احمد پاکستان میں ہے دوسری شادی انیس سو چھپن میں عائشہ بیگم صاحبہ عبدالرزاق صاحب آف حبلی کرناٹک سے ہوئی جن سے اللہ تعالیٰ نے پانچ بیٹے اور تین بیٹیاں طا کیں ان کے بیٹوں میں اسرائیل احمد کرشن احمد ابراہیم احمد اور دمواد شکیل احمد اور محمود احمد صاحب سلسلے کی خدمت کی رہے ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات پر فرمائے اور ان کی اولادوں کو اور نسلوں کو بھی خلافت سے اور جماعت سے وابستہ لینے کی فرماتا رہے الحمدللہ الحمدللہ تعفرات و للہ و نستغفر منو میون تو عَلَيْهِ و بِاللَّهِ بلّلا ہی می شو روسنا وہ مَنْ سی اللَّهُ فَلَا فلا لَهُ وَمَنْ میو فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أننا محمداً نبداً ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالأدل واللسان وإيكا غيذ القرباء وينهى عن الفعشاء والمنكر والبغي يعزكم وأن لكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر